عبد اللہ الحمد للہ رب الم علی السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبركاتہ گا خنگ اللہ خن دل کے گہرائى سے دس ودينى اتوارن میں حوالى کا اصول اعتقادى درسن برشيفنانى كہ وانا یو درس پہ خدا ان تعالیٰ ذات واجب الوجود اندر یا واجب ان دردۂ واجب ان دس اور یہ حقیقت وہ چھچو پلان سے دے سوال چھ پائیں کہ چونکہ خدا میں بارین خود ایمانیات مجموعی طور پر خصوصاً خدا بارین و قیامت بارین قیامت الجاقیت اور خصوصاً خدا عالم ذات پر بارین کائنات پا دن جو اللہ جبن. اللہ صفات کو واجب باقی صفات نہ پیامبار پسند نمائندوں امبیا کن چکت خون چھت پن کا امام کن چھت پن دونوں گا میں سوا آسان میں خدا خریدی صحیح معرفت میں سونا ایک گاؤں میں دو پہ معرفات بھی اور دو بار سے ہمیشہ مشکل رسوئیں تو خری خدائی باری نوعتِ عقائد کن جتنا ہو سکے بہتر با معرفت دلیل نڈریسوں ہوتے غاتی ایمان پہ مضبوط غیر متزلزل اور پیمبر قصل میں خرید ایمانیات کے مضبوط کے شو شوبر سو سو ان سوسے ملسکے اگر ہٹائے سو ان سے مشکل ہوا جیسا نمومی سوسے ملسکے ہٹائے میں اندو خوب مضبوطی مند مضبوطی وہ مضبوط دلیل پی وجاسکن چون پہ مضبوط دلیل پی اقلی دلیل اقلی اور معاریفاتی دلیل البتہ معرفاتی بلند مقام سے دو طریقہ جدید بزرگ ہسوں میں حاصل ہوئے کا شہورت ذریقہ حقائق اماں مضان اللہ جو ہے عام ابام گام مسلمان مومن کھلا عقلی دلیل عقلی دلیل روشنی کھلا خدا صحیح چھت بنا دے نہ کھلا خدا کے امام بہت مضبوط ہوا نہ کھلا اللہ آسانوں یہ چیز چھ بھلو دا سے سزوری نواز سوال چکی آخر پار <تصفح> کہ الماری چکت دے الماری نے شعبوں کاما سید بسر ل... بالکل ہر شوبون سو جس سے منچی ہو ریاضی صوبون خود تاشین ہو سیریز کیمسٹری صوبون خودی تاشین ہو اور اسی طرح ہر شوبن نہ لوسوں تاشے چکنوں موضوع بندی میں الگ الگ یا تو دیب اللہ ترتیب چکا بالکل سیٹ سے خوبصورت اندازے اور دی اگر سور شیٹ مش بن خواہ خواہ صحت سونف بھائی یہ کیسا ہو سکتا ہے جب سے ترتیب چیخا جو سے منظم ترقی کا دنیا گاچی ہوئے جو چیز سونف خوشی سونف گھوٹیابت چیزیں رہ جی یقیناً جو ہے بزرگ ہے کہ جواب لاما من سے سو چوپت ہے بہترین جواب تفصیلی جواب دینا بے بشیر سلنگی بشیر علی سلنگی بھی آپس شدہ خواہ بہت بہت شکریہ ادب اور چوکس دن بین جواب پر جناب حجی سخت یا ورف آپس میں سے بالکل صحیح شادی سے جی بار ان کی فکری طور پر معرفات کے طور پر دی اس کو جولا علمی علمی اسلامی علم کلام اور جس کو عقائد لباس علم پر علم کلام درد علم عقائد درد اور ایر دہی کا فلسفین علم کو خدائے والین خدا شکت پین دی کائنات کا ارب شکیت پین مالک شکیت بن خواہاں سلطن مچوخ خوان ہر چیز دن چوخ اور ذات و خام بی ذاتی ہی موجود بے واجب الوجود معنیٰ خواہ دین ذات چی کہ خواہاں سلطان مچوخ ہوئے خواہاں غامل دن چوپے کائنات ہر چیز ابتدا بخری کا نصوف اور خوان بے ذاتی ہی موجود ہوتی خدا یہ سوچی کی سلطن چک ہوئی خدا سیاں سلطن چن دن دن دنیا یا سب سوال پہ پیدا ہوئے دوہری خدا میں ذات پشی دوہرے جو دلیل لکھیں گے انفت یا خرچ چک پہ جی کائنات پر گاؤں ملدن چکھا پہ خدا ود عالم الصح زاد اور کائنات ہر چی چیز خوان الدن ہر چیز ابتدا و خری سو صوفین اور ہر چیز لوس و سین خواہن ان لہٰ و انََِ ہر کائنات ہر شے خدا خریرللنم کری امر کن فیکون گل دانچو فن چامن خدا دین عظیم ذات چین کولا چل دانچو پتانگ دل سوندو نیم بھان بھان وے خدا ل جگہ آلات چے افزار چے استعمال وچ اندو ردم تو کائنات نظام سے مخلوقین نہ دو دانچو گن بھو خام سے مختلف قسمی مخلوقات نہ دو گاما مختلف شکل دانچو گن بھو خام خام سے موجودات نظام سے کمالات نہ دو گاما شجذب ہند بھو ہاں جناب حاجی بشیر صاحب اس میں کو بہت اچھا دیکھتا ہے راجی بشیر صاحب ایک لپ کو آپ لوگ ضرور سنیں تو آپ کو بہت, بہت شاہ اندازین یاد نقط چھ چکی کوشش بھی اور بہت سادہ الفاظ نو اور جن جو ہے اصل مصنف یاد نقط ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ پذیر کائناتین جتنے بھی خیر ہیں جتنے بھی بلایاں ہیں جتنے بھی اچھائیاں ہیں جتنے بھی کمالات ہیں جو ان گاموئی سرچشمہ اللہ ہیں جنگامہ خدا دعالم سہ مزاد پسند ارغذات کو دیکھیے گامی خالق و مالک و حاض کو سب کچھ اور اب گامہ کھلی ارغذات پہ اور ہر شے ہر خیر خریدذات پہن ہوئے لائبریری پہ چیز خود بخود سے بےخوف زرت احمد پاغل زرت خلا بدرت خلاط فہمیت پن ضرت بس یہی بس جب ایک چھوٹی سی لائبریری سے نو شوبون سیٹ بس تھو منع یعنی نُن نظم چیتوں نسخ چی تھو من ترتیب چیتوں اور چونکہ غزل انسان خدا سے اتنے عقل شور بھی نہیں جنظم خود بخود مل لم نامکن انسانی عقلت خود بخود یہ بجے پڑھوں بے جگہ سے خود بخود سونوت امن مکمل سیٹ بسے شوبون ترتیب چی کہا موضوع بندی ویسے اور ہر موضوع الگ الگ تاشوں نے جو خود بخود ہرگز و چسٹمین گا انسانی عقل جی سے قبول قابل بیامت اور دنیا ایک چھوٹی سی لائبریری کی یا پھر کتاب کن اگر دینوں نظم ید دی نظم بخود بخود کا موجود اور عقل سے ہرگز قبول بیامت اور یہ تحفہ اگر باجانے چین سامن گنگامہ ایک کسندع چیزیں الگ <سؤال> جگہ چوسے ٹھاؤن کو الگ جگہ چھوٹے چوک لگ جگہ پوچھے ہر چیز لا لسو لہسو جگہ ہر چیز سوچے بہت خوبصورت انداز میں ترتیب چکی ہو سکتا سامان دے ملچی جوانی سیریس ہے اور خدا میں تسلیم میں خونج دنیا دون خود بخود وجود انسان خود بخود نہ انسان سوکھے تب نا خون خدا عالم ذات پہ خوں عقدہ میخ کی وجہ سے خدا تک رسائی مسو کی وجہ سے خدا خون سمجھ منہ کی وجہ سے خدا مشد وجہ سکھا بالکل عقل قابل میواد دلیل کن خونت بھائی کازمت سال دل دونت پہ تام تظم نسا چیک دوں بھائی ہر مہینے کھو شرد ہر مہینے نو محسوین تی شرد محسوسین روزانہ ہو خاص نو سے وہ نظام پھو سال شہر موسم سوسے کبھی ہوں بھوک کبھی گیم شرط کبھی برابر سب سر نگی نی واپ جتھے جی کائناتین جتنے شرپا وی چکر نظام گاما ہر ایک سوچے سوچے سو سو واحفا واحل وہل شرپاؤما شکر دی نظام کن گاما خود بخود وجود شرح اور جی وہ کتنی تولانی ہزاروں لاکھوں سال دونوں نیت اور یہ ترتیب گئی ہو اس میں کوئی چینجز نہیں ہے تو جنگا مسو سے چلائے گئی نہیں پن دے نسو الطان جو پن دے نہیں چیز در خود بخود جو لائبریری خود بخود اوفی اوفی پاگال دھیمی سا پاگال دھیمی سنت بہتر زمین تو اخلی تقاضہ پہ چن تھوڑا اخلی تقاضہ خدا سے قرآن نے ہمیشہ تقاضا پی الغان الرحن بسفن قرآن پہ تمام خدائی بالی دلیل گاما خدای تارب عقل شعور پہ بیدار بے الگ خدا سے غزان الفطرت انسان اللہ خدا شناخل چھپن اللہ سے غلام الطن چپن خدا سے کہ بھئی اللہ <سؤال> صاحب علیہ کھیت رپن در چس بن گامہ سے تسلیم بھی سدن خدا رپ ان درے اور دوسرے خدا سے یا اغرات ودانیہ دھینی ولن جت امبیا کُن آسمانی خدا دے حقائق چھپن یا پہ حقیقت پہ خوابہ صلاحیت چھپن دوہری غزاں مسلمان حیثیت کا غزہ خدا دین لشس پیشر کا غزہ خوش نصیب اگلا شبیس حضال امبیاسی قرآن الحد نے ہر نویز سمت پہ لرک مویش خدا چکلش دیکنات پہ الطن چکن پہ بادشاہ چکت بن دیلا اللہ بن اور خزاد پہ واجب الوجود واجب الجود یعنی دوسرے دید کہ کہ بھائی جو ہے غزان جگ کر سمجھ امت جو, جو ہے بسنگا لابری نوردی شعبہ انسان اور انسان خانجن فن جب اللہ سے انسان خان سلطن جو اللہ سے اللہ بس اسی آخر آج پھکا ہو چکن وہ اللہ اللہ خواہ سل <سؤال> ملدن ذات پہ خوب ذاتی ہی موجود یا کلو خدا سے چھٹیوں بن قرآن گامین خدا لئے دن جو خن میں خواہاں کائناتے ہر چیز پر دن جو خانے تمام خیر گامی سر چشمہ تمام کمالات گامی سر چشمہ تمام بلائن گامی بے سکھوائن تمام کائنات ایک مچھر چکن سنگ خوان دن چخن خطالہ مچھر لِسن آخر چس چیز خدا سے قرآن چیلنج انسان کن کھانا تمام انسان جنات کن گام ہاں دی تمام سائنسی متحرل انسانی سے اور سچ مچھر سے کائناتی ہر چیز سے آخری جورز بہت یا زبانی سائنسدان کن خدا سے علم کن سو بن خدا سے مین بن پانچو خدا ہلدن پہلاتی جہا جہاز کن ایجاد تیز رفتار ایک گنٹینو چار سو پانچ سو کلو میٹر سحر میں ریل کن اور جی جی تمام متحر العقور سائنسی ایجادات کُن گاما سوسی انسانی اجاز انسان صلاحیت بہ سو انسان صلاحت خورین ہے خدا سے کا مالات گامہ خدا خد عظیم دلس باغ میں اخل پر شعور پر سوس بن بن خدا سے خدا مجھے معنیٰ خداً خدا خدا خورین جو گامہ خدا بھی ذاتی ہی واجب الوجود ہے خدا بھی ذاتی ہی موجود وجود میں بن بن وجود میں تسلیم بن یا کہ دو تسلیم بن خدا سے یاخ دو تسلیم بے چک پلا خری ہم یو خری جو ہے جیسے سامہ بمر فاپ دو نیندری فیا شاہ کو نہیں بھوت دینا رگس پہ پیچھے سے بل خلے نہیں سنو سامب عمر فیافت آپی لس لیا ہو سکے کہ خدا یہ پیچھے دلی لو بہت ہوشیاری پھنسوں بال خلین پہ می کچی لاپو روک بیس روگ بیان پو مغل چورس دین میگپ کو رارج خرس کو دینی یہ فاپ پہ دکھ دکھ بنا دین مجھے دیکھو سیز براسا سے خود یوتھری فاغ پیگے سامان بسی خود اسکور خان چکے اسکور مل پاؤں مت ون دینتے پاؤں مسکور بانا مت وی سنتے پانچ اسکور خان چی اسکور متپاور بانا کس خواہان چیک مل پاس مایا اسکور خان چی اسکور مل پاک نا دین جام پو آ جن گامی حرکت مسلسل نیو حرکت نہیں ہے ذوت پہ حرکت ہی کائناتے ہر چیز حرکت ہی اور تو جی جی چیز بن گاؤں میں خود بخود چیزیں خورا نہیں ہوتی جن گاؤں میں سلخن چی مت پا جن گاہ میں چلائی بہن چی مت پا پہ چلائی بہن میں تو مڈول بنا دل ذوت نہیں جن گاہ مڈولے نہیں نیو میں مسلسل رفتار تھیں حرکت ہے حرکت پو مین خان جمت پہ جگہ عمل خود بخود چیب سے حرکت خدا رسول پی خدا پنجی کائنات کے دے نظاد چیت پن کہ جی یا زاد پسی گا ملدن جو پن اور یا زاد پسی یا نظام پامہ چلائے بھی پن امیر پر حرکت پہ یازاد پہ پی برکت پیمبر منگاؤ تھا اور اصاب کن جس لیکن اصاب کن خدا سے خدائیت پن جب دلیل پہ جو خدا سے من اور کہ نہیں پل خور ذرے تو یقیناً برحان حرکت جو دلیل دے رہے ہے دے بھائی علمی اصطلاح میں برحان حرکت درے. حرکت دی کائناتی ہر چیز حرکت دی حرکت بولو حرکت مینکھن دی چیز سے باتیں دوسرے آگے حرکت سر چشمہ یا چلے کھیرے کھیرے نہ دے نہ ذاتے خوان لیا سو حرکت مینکھا مل اور میرے گوشت بھی دینے زاد چکے اور یا ذات پل واجب الوجود دیبن یا ذات پل اللہ کہ کھولے یہ سوچے حرکت خواہاں ہر چیز حرکت منکن خن ہر چیز چلائے بے خان کائنات ہر چیز نظام پو حرکت پو حیات پہ زندگی ہر چیز لکھ کو ذات پہ منفی اماں خوان سوچے من میں ضرورت ہے مت دینے ذات چیل تسلیم سونا خدا خوان ہر چیز دن چوفی خوان دیں دن مچوفی دیا آ کے کائنات نظام پیان سمجھے وہ جو لقبول ما نے کائنات نظام کو مسلسل سوال بند یوہر مولانا ستبا شاپ اللہ وسیع خصوصی نصیحت کو انکسات بچو بچوں کائنات خدا شکمت بن اور ایک خیال لایت پن اور اگر کہنا تو یا سو خدا سنیں یا خدا پہلّہ پا دے دے خدا گنسا پیامبر تعمیر پ دنیا کا آسمانی شعبوں تعمیر پ خدا سے قوانین گنگدان تک تھن چکن پا لیکن ابھی تک جتنے ایک لاکھ چھبیس ہزار غمبیاں اسے گامہ سے بش اللہ یا رہنما ویسد کلّہ کو مانو لا الہ الا اللہ اللہ گام سے یا تبلیغ وہ آدم سے لے کر خاتم تھا گام سے قلع الا الہ اللہ تبل ہو خدن گاما سے وہ اللہ ذات میں چم اور یو زین خدن کامیاب تو ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا جو سی گاما یا اللہ ذات پہ رولانا النما یو لذرغ اللہ اسخاس ایمان شوں ضرور اور ان دو علاوہ ینگ اللہ ینگ ایسے محلوق خداث کی کھولا کرامد من فی موقع کا شعب و اور خوشی اللہ اللہم خدا کی رولانا اندر جتنے بھی امبیا آیا تام جازمانی شوگو انگ گا مزاد پورا لوس یا اللہ پورا لوس او من مزہ یقین وت کہ کائنات خدا چکت پن ایک ہی اللہ ہے اور یا اللہ فسیدی انبیاء کن گاما الن گامہ فرتا فرتافن اور غزن گاما یا اللہ حفلدنچ فن کوئنات ہر چیز یا اللہ چیفن یا کائنات ہر چیز انطان سے کمال یا سید نہ لا عقل نہ شعور نہ دیتے آج کل دوری دیتے علمی دی گامہ گاما جی دِ عظیم ایجادات کن گاما بیات پن د صلاحیت کو جی علمی قوت ان گا ما انسان یہ دماغی تنخن پی سینجن اللہ حجاد من قائناتی نو بندے مومینی کو ایمان پی واپس پی گا چیزیں گا خیر چیتوں سر چشمہ خداً این. گا انسان جی گا کمال چیتوں جو سر چشششمہ اصل سو خداین جو اصل میم خان پہ خدا این. یا چیز پہ جو ہے غزالِ چھت اور خدا سے قرآن سہیل البندہ اَََََََََ اللّہ ون الِلاجن جو غذالى سے چيز پہ واخمين تو ایک چھكو حقیقت چكے رول اللہ غذال خدا سے چھت چپى کہ ہر چیز کا اعنات خداء اللہ اور ہر چیز سے لقس و تو کائنات جتنی کمالا آتی ہو دلی غطین اگر خرچ کرو بہت سے غتی نا کھو ہوٹل کو شفٹ کے حیثیت ہی ہوٹل پورا کھواؤں مالک سب کچھ کھواؤں گا مالک و اگر ہٹائیں تو مالک کچھ نہیں کہہ سکتا کھو بس ہوئے تو دے پورا ہوٹل کن روزانہ لاکھوں تعدادی کمائی بھی آتی ہوٹل کو نہیں خوش ذمہ داری کھو کھلا دے ہنر پر سوچ لگ کھلے دے اقل شور پر سوچ بین بنائے اللہ جو اللہ سے مین بن تو بس جو ہے اللہ سے اللہ کی مدد راندنی آخر نہ پکا واگ ناجون کمالا کن شور اللہ جی کائنات ناجو بے تام سے کمالہ دل جہاز کن فرنلہ دے عقل شور مل اللہ ہیں اور تام سے کائنات من علاش کن ڈاکٹر کن انسانی دماغ کن اوشن بے دل کن لوشن بہ دے کن جدید سے جدید تی نت کن پتہ سائنسی تجربات کن سے انسان کامیابی سوچت عقل شور مل خان پہ سن اللہ عقل بے انسان تو خان و خاندان مشہور بھلا یعنی کہ حضرت وغیرہ دن میں چوفن اور جو کو نیاندن میں چھو دوسروں سے بنفنوں گا تو اللہ سے بنفن بھائی یہی چیز انسان کو سمجھانا ہے عقائد کہ کائنات خیر گاما اللہ بےعد ہل خیر عتی کو قرآن آیتیں حسر بےعد خیر تمام خیرات گاما اللہ قیاب اور قرآن جس کو چائے دے دیتا ہے جس کو چائے روک دیتا ہے تو دیا کے دو مضان اللہ خرب پر لیکن مضبوطی سال لگان ل اور ساتھ انسان خواہاں غور فکر بین ہر چیز خریخ جوانی و غور فکر بھی ان سن میدان دیا خود مضبوط برابر دوسرا مثال ہی موبائل پہ دوسرے موبائل مثال پہ تعلیم موبائل پہ اگر سم کُن نہ ہر چیز تارکن گامر سیٹ ہاں خود بخود خواہ سیٹ سمجھنا گامر گوشت پاکل سین ہاں چار جو خود بخود سے رومی ملے سے خود بخود صوفی گاہ چیز چیزیں نظم و نسع چیت سسٹم سے اور آخر عامنتی جمینی و نظم جو ہے نا سیکنڈ مین دین لمحوں میں ادھر کلاس کی طرح کلاس میں دنگا عمل تھونچی ہوئے ایک ہی میں دباتا ہے کہ بٹن دباتا عمل تھونچی اور, اور یہ خود بخود وجود میں آ جائے کوئی بھی انسانی آخر تسلیم عامل ہاں کوئی بھی انسانی اکیلے تسلیم آئے تو پھر دیکھیں ایک چھوٹی سی کمال پہ انسانی اکیلے خود بخود وجود تسلیم آویا نہ جسے جی کائنات نہ جوں غیر غور میں شام تظم نہ ادانگہ عمیا عدانہ تھی کن استعمال پہ یا چھو یا کائنات انسانی حیاتین حيات میں بقا بہ شکی ہوئنات ہر چیز من الماء کل شینگو سے ہر چیز ہر چیز بقا اور حیات چھن تو یہاں چھو اگر ہم خود دیتے وہ ندی کا سمندری بہا ہے بہاپ لوں بسے شکل بسے لینے کھیلے کھیلے خدا اند عالمی قدرتی کا حلق الحکوم کھیلے کھیلاتے نعرے برک کو نکاحاتے برق کو نکاح گن نکا والا کھیل شکنی انہوں دونوں کا اور کھاتا کھاتا کھان برف ہی جمائی دین ارگن بخات جمائی و دین ویاشن کا اور ساتھ بلاک ٹوک نہیں کا شادی پسند بلاک ٹوکن ہوں تو دون کے ندی ندی کا بھی یوس ہو زمین سیراب بین تھوکن سیراب بن میوں سیراب سیرابن خسل کن سیرابن روس ملتا ہر موجودہ دا انسان چڑھن پڑھن گام سیرابیاں سمندر لافاس نیا سمندری اون دین سمندری اور خدا سے سر ایک سرکل ہی ایک عظیم سرکل ہے ایک عظیم سرکل تھے ایک نشو کھلے سمندری سمندری شارفر کے تاغام کے تائن اور کھورے کھورے سمندری جو جگہ پوری کائنات ہر چیز سے ہر جگہ چھتن چون چھوٹ خدا اندال مزاج پہ اب یہ کون سے محلوک کی بس کی بات ہے جی خوبصورت نظم و صاحب کو سال بر ہمیشہ زندگی بھر اور کتنی اللہ ہزاروں لجب سے کائنات بنی ہے جس سسٹم پہ خدا سے کائنات ہے کہ روز زمین پہ یاسر تو جو کس کے بس کی بات ہے تو یہ موبائل پہ انہیں چھوٹی سی سسٹم چیتوں خود بخود اندر بےقوف زربا وہ چیز دی دے انتقانات دے چھٹپت ہم نظام کو مثلاً مثالہ سے مثال دے دیا جو خود بخود وجود اس آدمی کو بے خوف نہیں ماننا کہنا چاہیے خوب زب لطب سسن خوبز کم عقل پسین اور یقیناً میں کال قبی خاص قبول میں بے چیسین لد ال میں تو عقلمان میں قبل عقلمان کن جی کائنات خدای نبیوں پذل خدا سے عقلمان جس وطاحمت پھر خدا وسیع پتہ امیا کن وسیع پتہ عظیم حسیوں کی خدا سے خودی مار فتح سے خوم بار پور خون کن منور بےساتی ہدایت فی الفاظ حافظ خدا آسمانی کتاب کو خدا سے حقیقت پوچھ شیس رمضان <سؤال> حکم بسمن جی کائنات نظاتہ زمین خواہان سر سیلطان میں چوفین خوان حائشان چوفین اور کائناتین ظام سے علم فسنا ظام سے قدرت بن یوجنا ظام سے رزق فسنہ ظام سے کمالات جی کائنات انسانی جی کائنات نا جن یوجنا جُم گامہ دیا سخنا شیپر یا اللہ پسند جُم گامہ یاس اتبن تو یا اللہ پوکھری برکت گہن کون خوان سوچے دن میں چھو گا چھ چی کھول کھو ہوئی کا محتاج میں پن اور خوان کائنات گاما خوری کا محتاج. اللہ و سمت حضمانہ وین اللہ یعنی ہر شے اس کا محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہر شے اس کا ہر چیز میں محتاج ہے وہ کسی کا کسی چیز میں محتاج نہیں ہے اگر سادہ سے مثال میں سے اگر گرمی میں دانہ چنگ رہا روزانہ ایک آدمی کتنے سینکڑوں دانہ کھا لیتا ہے اگر خدا سے دینی کائنات انسان کو لطار سوچ لے انسان کو انگا سے کھتانا گندم نہیں دے دوں گا اور خطان سے کھیتی کھیتی طاقت کے کھتان گندم پیدا پیدے ننگا رنگ کہاں سے لائے ہمیں گندم کا دانہ نہیں لا سکتا ہے چاہوں خدا سے ممن سوین خدا سلز عام د گندم پیدا و عاللہ خدا بس اللہ جامع خدا دوت پس اللہ خدا اسکرم صلا اللہ خدا غیوم سے جامل خدا فرشتوں سے چیز پر کامیاب بین اللہ عامد مابیاں آپ کہاں سے لائیں گے انسان کے بعد میں کہاں صرف سور بتاؤ سی تو الطام دینا سون رشی تعمبہ باقی دیکھ دو, دو, دو خود منزل تا تھون جو بالا دین خدائے صحام سے دے حکمت صرف ہوئے دیر تو خدا ہی ذات اللہ پتہ خدا سے بھئی اگر خدا سے چیلنج کریں گے گز کہ ذات پس ممن میں کھلنگ گندمی دانہ چک پیدا ہوئے سلطن انسان نہیں کر سکتا ہے خدا صاحب صرف مچھر چکن اللہ چو سلطن تمہارے عطاقت عام انسان جنت گامت جامد خدا سے مچھر چکل دانچو اور یقیناً روح انسان نہیں دا شکل تو بنائی کہ پلارسی کی مچھر کی شکل پر لے. لیکن روح تو نہیں ڈال سکتا روح صرف اللہ ہی ڈال سکتے ہیں تھو اللہ ان مچھر میں بھی وہ تمام چیزیں جو ہاتھی کے اندر ہے ہاتھی کے اندر وہ تمام چیزیں جو مچھر کے اندر ہے کھینچ پی دے سنی تمام عذاب و جوارِ کُن اس کو دے دیا جس جزیم محلو. پر جزیم الجوسم لو کھیت بغا دے ہلکا مچ یعنی اتنی باریک سے باریک چیز کو دقل کر خوانی بنائے دین عظیم سے عظیم سازم چیز کو دکھے کر خانے بنائے ہوئے تو رشد ہو غزال دی آخر و خدا انعالم ذات و والن دیا آخدہ یاق واجب ان کی خدا ذات واجب الوجود واج المجود مانب خا دین سہ مزاد کی خوان سلطان مچوفی اور باقی ہر چیز خواندان چوپے کائناتی ہر چیز سے خواندان چوبی ابتدان پہلی مرتبہ اور دین و خوانگ سے ہر چیز ایک نظام چیتا دین و تعبیر یا نظام پو تھرو کائناتیں نوخری مل سکے خدا خواہان سے مائین بس فام پہ ڈولن پہ ذوت الخواہ ماہین بسف نظام پہ ڈولن پہ قرآن کسل میں اس کی کائنات ہر چیز سے خدا سے کلف بین بن کو حکوم نسل مخالفت بہت گنجائز میں ناجوں پہ سسٹم چکزان لگاتی کچھ چیزوں میں ہمیں اختیار دیا ہے باقی خاتی جس میں نازوں پورا سسٹم پہ رہے سسٹم پہ رہے آکسیجن سسٹم پہ دماغ سسٹم پہ جو گاؤں میں باقاعد چیز گاؤں میں خدا سے آٹومیٹکلیں ناجوں پہ تا صبح اور آٹومیٹکل تاث کو آٹومیٹک خود خودکار اللہ صبح اللہ تو سوچتا اللہ حضاد پوچھتا پھر تو مزا جو ہے انسان اللہ اب غور و فکر بھیجنا سوسے کا فکر بھیجنا یاد لیں گے جی مک پو اتنی سادگی کے ساتھ ٹھو لستا ہے نہ جینو شیت نہ جو نو اور سلچیت اس سے کھائے یہ چاہتا ہوں میں اور شکل پینسنگانہ جانور کو نہیں مک پو اداں سے کھو گوت چوا نہ لیکن تو سیکھ سے قدرت جا انت پو گام ہوسان سے انات پھو می پھری انات پوانا حسن و جمال پہ دھو کا ہے شے جتے جتنا رنگ تمام حسن جمال گاما یا می پھ برکت ہو لیکن میپ پوکھا تام سے سادگی کلدن چُسر ساد. آئی ادی خوبصورت مِں پوندی سادگی کا اور اتنی عظمت نہ گا فی جی میگ پھو خودنا خواہ ہلدن بن خود ناچیل مچی دے ہے بے پاغل ضرور مجھے پاس یا آخر وغیرہ معذود بن شائناتی ہوں نشام سے کمالاتی اور نتان سے موجوداتی اور نہ گامی خالق اور مالک والن یا ذات پلا اللہ انتخاب خرید اللہ قابول بسرتا اللہ جیسے اللہ جیسد اور واجب الوجو تن واجب الوجو زین شاذر کا سلب خطے کا واجب خدا والن دیا پوکھی خریہ ذات پہ واجب الوجو تین واجب کائنات کائنات نظام ذات ذاتیت اور دو لال اور خوانص الدان چوفین خرین آجوں تمام کمالات گاموں کھری ذاتین فلچی کی شہد ویسمین امنتی کمالات پوری کائنات یہ بھی کمالات گامہ کھری کی ذات ہو خری ذات اس کا اپون ہے ہر چیز اس کا اپون ہے کسی نے کوئی چیز نہیں بھاشا ہے اور کائنات کے اندر جو خوش ہے وہ بھی اسی کا ہے اسی کی بری ہاں جی اور جو ہموں خواہان سکھانے آتے ہر شے یقیناً اور خوانو خو یو پھر کا دالمی اس کے تم سب میرا محتاج اور میں تم میں سے کسی کا محتاج ہوں میں غنی الحمد للہ بے نیاز استدخن بادشاہ جس بھولوں یا آخر و غنہ کائنات ہر چیز غور فکر بنا اتنا سے مضبوط بیاغوسن کہ کائنات اللہ شن جو ال کائنات سب کچھ خوائیں کائنات تمام خیر گامی لوس خوائیں تمام بلائم گامی لوس خوائیں تمام خیرت گرمین لاسو خواهین تمام کمالت گرمین زمسوز دوسو خوری گذارت پین۔ کائنات ہر شیئ بقا وجود پر خان السماس بات بین کائنات نظام سے جو کچھ تقیر و توادل جنگامی جنگامی گز گذات بن اور تمام خیرات و بلائی میں تام سے علم قوت کمالات جی کائنات دونگ کمالات کو کھل گز گذات تیری انسان یہ صرف کشپ بہنیت بھی سے دونوں تھو چکیوں سے جم بے سے دلاسنکھوں جو ہے کمپیوٹر میں جتنے کا معاملات ہے جہاز میں جیتنے کا معاملات ہے اور مختلف طبی سہولت میں جیتنے کا معاملات خدا سے چیز کو نہیں یا ست سرزمین یا موضوعات کو خدا سے آس دیکھیں دونوں فیوز غاتی زندگی آسان بنے استعمال ہونے پہ کوئی بھی سائنسدان کسی کمال کو حلق نہیں کرتا خوشی کمپیوٹر استعمال بھی دے کمال <سؤال> وہ خدا سے اور دے کمال پوسند سے خدا تک چلے سے کشمین کشا میت پیچید پیچیس پہ پردہ ہی متھو مل پہ انسانی انسان نے خود تو کوئی چیز کام خلا نہیں کے خیناتی ہر شے نا پہ کمالا گامال لائے تو کمپیوٹر اناجو استعمال بھی دے اذا ہمیں آجوم پہ دے کمال پہ وہ کا ہے جہاز ناجو پور دینا استعمال بھی کمال پہ اللہ کا ہے کیا دین استعمال پیٹرول تیل پہ ہی ناجوم جہاز پہ اتنی بھی قوت دے کمال پہ اللہ نے رکھا تیل کے اندر تیل ناجم دے حرارت پہ اللہ سے آسپنی کسی انسان اس میں حرارت نہیں ڈالا تو چھز بول تمام خیرات قوالات گاما دی کائناتی پہ ہر چیز اللہ تعالیٰ حضرت مالک الملک مانوشین کائناتی ہر شعبۂ حقیقی مالک وہ سلم نہ سوئی نہ کھوک گا یا گا کھیل نہ حقیقی مالک پہ اللہ تعالی ذات كو انجر بھی دی آخر دو غتی نہ جو مضبوط بیعت وہ دو لازم بھری لازمن چزون اور اطراف جوانی میں غور و فكر بیس نہ یقین پتہ لینا تو خدا سے قرآن نے بار بار دعوت بھی سے لیں گے بندون كرن اطراف جوانی و چیز غور فکر فكر بیس كذان كھیتے رقوے غور فکر فكر بیس كذائت كرپی خدا اللہ عالمی آیات كو فکر بیس بے سن سے خدا چکے بھراش بن میں اور یہ چیز نیت دی عظیم قوت پہ غریمین انسان میں عسین اللہ, اللہ دی موجودات یہ پہ دے عظمت پو سمندری سمندر نیت پہ دی قوت پو دی ہوا پہ دی طاقت وو دی گیس کو پہ دی طاقت پو دی تیل کو پہ دی طاقت وہ اور دی تمام چیز خلوں بھی طاقت پر دسوسی میں غرا انسانی میں عمس اللہ ہن. تو چیز جگہ ہر چیز سر یا خیر پر اللہ ہندی کا صرف مضبوط اقدی آپ کو دوست پکا ویسے لازم یہ خدائی بار یہاں پہ بنیادی پہلا اکدو سے محمد شری کا واجب اللہ جات واجب الوجود اندر کائناتی تمام خیرات گاہ نہ۔ اور قبام خیرات کھلی محتاج پر بھی خواہاں سوئی خا محتاج میں بن گیا ذات پر سلطن مچ اللہ اللہۃمیت مانا بھنو خواہاں خواہاں سُل مسکیش بن اور ذات پر خوب مسکش بن وہ کیسے کہ نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز مالک وہ خریدذات بن خوانص الدن مچھن ہر چیز خواہاں جو خواہاں سوئی کا محتاج میں کائنات ہر کھل کے محتاج بن بندے ہو گدی کا پہ واجبن ہوں تو امید و جدان جی کالانس ہے بار بار نابس ہے اور ساجم سان دی قوت و پیداوِ کوشش بھی کائنات ہر چیزیں غور فکر بسنا اللہ فکر بن کائنات ہر خیر سر چشمہ اللہ ہی زیر وہ وسی اور خوانسی کے محتاذ بن کائنات ہر چیز خود کے محتاذت بن کہنے بھی تمام کم آلات کا موخرین کیا مذالیہ مضبوط عقیدہ اور معرفات پیداوار قسم بنو تو امیدانسی غور جی و فکر وسنا اور مزید سوچے سنگ کائنات ہر شیں غور فکر ویسے سوچے عقائد کن خدا نہ والا مضبوط بیت پیغال امید ہو تو ان شاء اللہ دانسی. جی تارس السّل آب اللہ آپ صاحب کو سلامت کر خدا کا دنگام دی شصف بیاد پی جو معروفات حاصل بیت پی اور معروفات حاصل میں سے خدا یہ سچی بندگی بیات پی خدا کا دنگام اللہ